اور اس لیے کہ پہچان کرو دے ان کی جو منفق ہوئے اور ان سے کہا گیا کہ الف آ اللہ کی رامے لڑو آ دشمن کو ہٹاؤ بولے اگر ہم لڑائی ہوتی جانتی تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے اور اس دن ظاہری آمان کی با نسبت کھلے کفر سے زیادہ قرب ہیں اپنی من سے کہتے ہیں جو ان کے دل میں ناؤ اور اللہ کو معلوم ہے جو چھپا رہے ہیں